سالوں سے بجلی والی مسجد میں اس دس کا آغاز ہوا تھا اور کئی سالوں سے اس دس کا سلسلہ وہاں چل رہا تھا اور مسجد کی زمین چونکہ ابھی جاری ہے اس وجہ سے اس مہانہ دس اس مسجد میں متعلق کیا گیا ہے اور آپ تقریبا چار درسوں سے تقریبا چار ماہ سے ہمارے درست کا چل منال ہے اس کا اپمان ہمار ہمارے معاشرے کی چند ہے ہماری سوسائٹی کے اندر جو پدھتیاں ہو رہی ہیں ان کی نشاندہی تنقید کے لیے نہیں بلکہ اصلاح کے لیے ان کی نشاندہی رہے ہیں تو پہلے دس میں ہم نے ان غلطیوں کی نشاندہی کی ہے جو عقیدے سے سنتا جو ایمان سے سنتا اور دوسرے دس میں عبادات سے جو غلطیاں تھیں ان کو بیان کیا گیا اور تیسرے دس میں معاملات ایک وسیع موضوع ہے انسان جو کچھ بھی کرے عبادات سے رٹ کر عقیدے سے رٹ کر جو عمل بھی کرے وہ معاملات معاملہ اور ان میں سے خصوصیت کے ساتھ ان معاملات کا تعلق بندوں سے عبادات کا تعلق اور معاملات تعلق بندوں سے اور عمومی طور میں نے جسے دس میں اس کا ذکر کیا تھا کہ لوگ میں بازار میں تو بسا اوقات بڑے پکے نکلتے ہیں ماشاءاللہ کافی عبادت گزار تحت گزار نوافل عبابندی یہ سب اپنی جگہ موجود ہوتی ہے لیکن مسئلہ جب about that, yeah. طریقہ محمد اللہ صل اللہ علیہ وسلم سے ثابت دیاری خاص. اس طرح خیدے بھی کے لحاظ کا مزہ محمد سے بیان فرمایا کو اختیار کریں گے پر پوچھو پکڑ ہوگی شکما مسئلہ ہو جس کی وجہ سے دھیان میں جانا تو آتا ہو عبادت ہو اس کے لیے کرنے بریانی کا شربت نہیں کہ یہ معاملات معاملات کے اندر ہر چیز مراد اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی عمر اللہ الگ کمان میں وہ اللہ جس نے زمین میں جو بھی ہے تمہارے مرکزی حالان اب اللہ نے بطور اشتما شریعت میں آپ کے امتحان کے لیے چند چیزوں بتا دیا کہ یہ آرام ہے جس سے آپ کو ہونا ہے آپ کے لیے خراب خراب ہاں لیکن یہ پوری رشتے بتانے والے کے ساتھ سب کی سات لگا کی ساتھ سارت کی ہی ان کو چھوڑ کر باقی آپ کو چاہیں جو چاہیں کھائے جو چاہیں پی لیکن آپ پینے کے لیے کچھ باتیں بتا نہیں وہ چیز جو نشا لائے چیز جو نشا لائے نہیں تھا. ہر جانور ہرا ہے لیکن وہ جانور جو ان ہار حرام وہ پرندے جب ان سے شکار کرتے بڑا حرام لگا تین بھن وا جاتا یہ ناخو والے پرندے شکار ہوتا تو شریعت نے جن چیزوں کو حرام لگا دیا میں وہ چیزیں ہیں جن چیزوں سے شریعت نے خاموشیت کیا بتایا ہرامیہ حرام اب چوپائے ہرات کیے ہیں آپ کے لیے مہاراج خون ہرام لیکن جو ہر مچھلی کو بھی اگر سب کرنے کا جو ہے اگر حکم دیا جاتا ہے تو اس کے شریر کے مشلی اب اسی سے بات نے کیا دن بات چیزوں کو شریعت نے حرام پھیلا دیا تھا باقی جن چیزوں سے خاموشی کیا نہیں ہے وہ اصل کے اعتبار سے حرام خراب نہیں چاہیے تو اس بات کو ذریعے ہمارے لیے سمندر کا شکار وہ تو گئے ہمیشہ ہمیشہ آپ خوشبو میں رہتے آپ کے جس میں بار میں خوشبوئیں خوشبوئیں ہمیشہ خوشبو آپ بند تو جب مائی ہفتا کے پاس پہنچے کیا سوا سکتا مجھ کو آپ نے فرمایا تو صرف ان کے پاس صرف کے پاس پہنچ مایا کے پاس گئے تو اگر آپ آگے ہوتے تو پہلے ہی پتا جاتا کہ آپ کو پتا نہیں چل آپ شادی چیز سے کہہ کے آگے جب یہ کہا تو رسول اللہ کی بات ہوئی بند تو رسول اللہ گریفا کیسے کا ہے ہم پوچھتے تو ہیں کی طرفار کرتے ہیں اس بلڈ میں اور صرف یہ سمے پوائنٹ ٹو کے چلتا ہوں کیونکہ کمار پاس وقت زیادہ نہیں ہے کیونکہ آگادہ جو رکھیں company in the womb I'm بال بھی رکھتے ہیں تو ان کی طرح نباس پہنتے ہیں تو ان کی طرح اگر وہ اونچا پہن گیا تو اونچا اگر نیچا پہن گیا نمیوں گئی پیچھے چل کر ان کے راستے کیا کردہ from your father कारण बच्चे पसंद करते हैं हम क्या प्याला آپ اچھا چاہیں سنائیں سنانے تعلقات اچھے اگر ممکن ہے یہاں پر ہیں آگے جاتے رہیں نہ ہوا ناممکن ہوا فون کے ذریعے آج ٹیلیفون موبائل تحریک پہلے تو ڈیٹ فٹ بال کرنے کے لیے آگے لگے گا ہم جب آئے تو بال کرنے کے لیے آپ جب چاہے کے قریب ہو گئے اور اس کو محمد رسوم اللہ کہ منصل بھو جو اس بات سے خوش ہو جائے کون خوش نہیں ہوگا یہ دو ایسے نسخے ہیں آپ کس کی آدھا کشتی آپ الٹا پڑ جائیں ہیں آپ کو من جس سکتا آپ دکھا گیا اتنا ہی آپ گا کچھ بھی کر دیا چیزیں بھی تمہارے اختیار میں نہیں میرے اختیار میں پڑا ہوں کیسے کب ایک کام کر ایک کام کرو ایک کام کرو دو چیزیں میں تار کرتا ہوں دو تمہارے کے اختیار میں دور کرتی ہیں بلکہ اللہ نے بڑی کری ہے اور نے بھی اشار کروایا جو تم سے جڑے آپ سے آپ کو que madera زبان کے ذریعے سے نیبتیں اس زبان کے ذریعے سے جو لیا زبان کے ذریعے سے جو ایک دوسرے کی خامیاں ایک زبان کے ذریعے سے ایک دوسرے کا ٹٹول مذاق استحصہ یہ سب چیزیں جو ہے ہماری منظر میں جاری ہیں خواتین کو خواتین مل جاتی ہیں تو ہم تیسرے کا جگہ لگی یہ فلاں بیسی ہیں فلاں فلاں یہ تو خواتین کا خصوصی مسئلہ اور انہوں مسئلہ وزشوں کا بھی جہاں تین چار آدمی مل جاتے ہیں وہاں پر بچے کا وہاں پر لکھے چھڑی جاتا ہے جو اس کے پیچھے بچے یہ ہمارے ورزشوں کی نت تو لہذا اپنے آپ کو روکیں زبان کو اس پرشاد کر اگر زبان بھولنا ہے تو خیر میں جب سے شاد موایا کہ بندہ روی और اور ڈاک دان کے مسائل جو عمومی طور پر گھروں کے استعمال کرتے تھے کوئی گالی نہیں کیا ایسی ڈاک دان بات ہے اللہ تعالیٰ سے مٹی بھی لوگ بڑے بچوں کو اس طرح کی باتیں کہتے تھے جبکہ بندو بنیاد ہو جاؤ رسم اللہ سے نشا جات گالی دینا تین میں داخل آپ گالی بھی کس کو گالی بھی کس کو جن کو بنے طور لاک کے ناموں کی ترکیب کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم انہیں گاہ بھی اٹھیں اور برکتی بھی اٹھ جائیں اسی طرح مسافات کے اور کپڑے کپڑوں پہ باغ پہنے بہت سارے لوگ فائٹ پہنے لیکن ذرا اتر کھڑے ہو کہ کئی لوگوں کی سوا میں پڑ جائے یہ ہوتا ہے کے لیے خاص شکل شریعت میں مردوں کے لیے خاص شکل شریعت تو کا کنوانا بالکل کیا اور دا. نا کسی اور and <laughs> ہے کون آپ کے ساتھ آپ کے سبر میں آپ کے جسم کے ساتھ اور بادل نے فرمایا کہ آئے موقع رہے I'll be there. I me mean, not uh... ہیں تو کا جو ہے it نہیں پانہ شفافی کپڑے جایا جب پرائیویسی ہو صرف شاور شاور اور ٹی وی کے درمیان میں کوئی پتا نہیں تھا تو ایسی سورت جیسے کمرے چاہیں یا جیسا رواج چاہے ویسے پڑھنا جائے کوئی حالت نہیں جہاں پر شوہر کے علاوہ تیسرا ان شاء اللہ وہ مسائل انگریزنس میں آئیں جو غلطیاں ہیں ان شاء اللہ انسانی شکل کا پہننا ہوتی جائے گا جس طرح کوئی, کوئی, کوئی چیز اور a <laughs> تو میرے پیچھے چو اس طرح جو ہیں تو ان کا پہنا بھی اگرچہ تصویر نہ ہونے کے اندر ایسے کلیمات دیکھے ہوئے جائز نہیں اسی طرح خواتین اپنے گھروں کے اندر عورتوں کے گ تھوڑا سا کپڑا چھپا دے دیا کیا ہے اس کے بخشا ہے موچوں بچنے کے کام